نمبر بیس تھوڑا اور ہمت ہے ہمت ہے بھائی آگے چلے گا چلے گا نا انشاء اللہ انسر نسرا سب راہوس رے ان شاء اللہ نمبر بیس حدیث نمبر اللہ اکبر بہت آسان ابو مسعود ابن مسعود نہیں ابو مسعود ابن امر اللہ بدری صاحبی کون صاحبی بدری صحابی کن کو کہا جاتا ہے جنہوں نے جنگ بدر میں ان کے سے فضائل ہیں اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے بدری صحابیوں کی فضیلت میں ان کی سب سے فضیلت کیا ہے سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ تعالی نے اہل بدر جو جنگ بدر میں شریک تھے تقریباً تین سو تیرہ اللہ تعالی نے اپنی نگاہ کرم نگاہ رحمت شفقت ان کے اوپر ڈالی اور دیکھنے کے بعد کہا یا اہل بدر اے اہل بدر آج تم نے جو قربانی دی اتنی بڑی قربانی ہے ہم نے ایسا قبول کیا تمہاری اس قربانی کو اب زندگی میں تم سے کوئی بھی گنا ہو گیا اللہ تعالی نے ابھی سے اسے, اسے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ ہاں نے وعدہ کیا بدری صاحب <coughs> کہتے ہیں اِنَّ مِمَّا النَّاسُ مِنْ قَلَامِ <الْعُولَى> آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے محمد وسلم کے زمانے تک جتنے انبیاء آئے ہر ایک کے نبوت میں یعنی پیغام جو احکام لے کچھ فرق ہوگا آگے پیچھے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آدم کے زمانے سے چلی اور سب سے آخر میں وہ چیز ہم خاتم النبیین کے پاس آئی یعنی ہر امت کو یہ پیغام دیا گیا تھا ہر نبی یہ پیغام لے گئے تھے کیا تھا بھائی فس ماشے اگر تم بے حیا بن جاؤ تو جو چوک چاہے کرو اب کوئی چیز تم کو روکنے والی کیا خیال ہے انسان بے پردہ ہوا ٹھیک ہے نا بے پردہ ہوتے ہوتے کیا خیال ہے چھوٹی سے چڈی پر آ گیا کہ نہیں آ گیا اوپر کا نچواس نیچے تک جتنا جا سکتا ہے اور نیچے کا جتنا پڑ اب چند مخصوص آدھا رہ گئے لوگوں کے چھپے وہ بھی نمائش ہو جاتی ہے ورنہ اب بدن پر کوئی کپڑا نہیں رہ گیا اذا لم یہ جب تم بے حیا ہو جاؤ بے شرم ہو جاؤ تمہاری حیا ختم ہو جائے تو اب تمہیں کسی برائی سے کوئی روک فسنا ما شیت اب جو مردی میں آئے کرے اب تجھے برائی سے روکنے والی کوئی چیز تیرے اندر ہے نہیں ہے کیا خیال ہے جب سے حیا ختم ہو بھی اس امت سے بہکی کی روایت بس اسی ایک حدیث کو بتا کر کے بات آگے بڑھائیں گے اللہ صن نے کیا فرمایا الحایا الحمان و ایمان نا جمیا حیا اور ایمان دونوں کو اللہ تعالی نے اس طرح سے جوڑ دیا ہے اور ایسا اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا ہے فی دفی احد ہوما روفی ایمان اور حیا میں سے انسان اگر ایک کو چھوڑ دے گا تو اس کے ساتھ دوسرا خود ہی ختم ہو ایمان چھوڑا تو بے حیا ہوا اور بے حیا ہوا تو بے ایمان الحیاء والایمان ہیا کو ایمان کرا دیا گیا دوستو کیوں کوئی بتا سکتا ہے حیا کو ایمان کی الحایا شو تم الحیا ہیا ایمان کا ایک حصہ ہے شراپا ایمان ہے کیوں بھائی کیا وجہ بولو اللہ جدا دے بات اصل یہ ہے گور کریں حیاء وہی کام کرتی ہے جو ایمان کام کرتا ہے ایمان جیسے لوگوں کو روکتا ہے حیاء بھی انسان کو برائی سے روکتی ہے اگر تم سگریٹ پیتے ہو گے تو کبھی اپنے بڑوں کے سامنے سگریٹ کیوں بڑوں کی بے ادبی ہوگی